علیم من من ونفطه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم پتہ لا والذین آمنوا مہو جا دم ولیم ولا لهم خیت و الاک المفلحون جنا د تجری محتی حل انہار خال دینا وزال قول الفوز العظی لا کے نر رسول ولدی لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے جا ہوں ام والم وسیم وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں لات ساری بھلائیاں اور فائدے انہی کے لیے ہے وہ الا مفل خون اور یہی روگ مراد کو پانے والے ہیں آد आद्दा اللہ اللہ جن انہی کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہے تجری ملتا ہل انہار جن کے اندر نہریں پڑی بہہ رہی ہے خالدین فیح یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں وزال کا الفیم عظیم شان اور شاندار کامیابی تو یہی ہے اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں ہمیں آباد کیا جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں پوچھے بغیر یہ دنیا بنا دی اور ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا اسی طرح اللہ رب العزت نے آخرت بھی بنائی اور اس آخرت یعنی اگلی زندگی میں ہمیں اللہ نے لے بھی جانا ہے کوئی مانے نہ مانے مگر وہاں پہنچنا ضرور ہے جیسے یہاں دنیا میں ہم آگئے ہم میں سے اللہ نے کسی کو نہیں پوچھا کہ تجھے میں بنا کے دنیا میں بھیج دوں اسی طرح اللہ رب العزت نے کسی سے نہیں پوچھنا کہ بتا تجھے دوبارہ زندہ کر کے آخرت میں لے جاؤں لیکن اللہ نے دنیا میں بھیج دیا اسی طرح اللہ ہم سب کو آخرت میں لے جائے گا قرآن مجید میں اسی لیے اکثر جو آخرت کے بارے میں الفاظ اللہ رب العزت نے دہرائے اور بیان کیے وہ یہی یرجعون ترجعون تر جاؤن اس طرح کے الفاظ ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ تم لوٹائے جاؤ گے تم پیش کر دیے جاؤ گے تم وہاں پہنچا دیے جاؤ گے یہ نہیں اللہ نے اکثر کہا کہ تم لوٹو گے تم وہاں پیش ہوو گے تم وہاں پہنچو گے یہ بہت کم لیکن زیادہ تر تم لوٹائے جاؤ گے تمہیں وہاں پیش کر دیا جائے گا تمہیں وہاں لے جایا جائے گا مانا انسان کب جلدی مانتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے لیکن اللہ ایک حقیقت ذہن نشین کراتا ہے کہ جیسے تم دنیا میں آ گئے یہ جہان اللہ نے بنا دیا اسی طرح سے وہ اگلا جہان بھی اللہ بنا کر رہے گا اور تمہیں باہر صورت وہاں پہنچنا ہی ہوگا اب خیر اس کے اندر ہے کہ ہم لوگ یہ احساس کر لیں کہ ہم اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں ہم آخرت کے لوگ ہیں ہم جنت کے لوگ ہیں کاش ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے ہم یہ سمجھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیث بھی ہے کہ لوگوں میرے امتیوں دنیا کے بیٹے نہ بننا دنیا کی اولاد نہ بننا بلکہ آخرت کے بیٹے بننا جنت والے لوگ بننا کہ یہ حقیقت ہے لا یس اصحاب النار و اصحاب الجنہ کبھی دو والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکیں گے اصحاب الجنت الفائزون کہ جنت والے لوگ جنتی جو جنت کے لوگ ہیں جو دنیا اس احساس کے ساتھ گزارے کہ ہم تو جنتی لوگ ہیں فرمایا وہی کامیاب ہیں وہی فلاح پائیں گے اور کامیابی اللہ رب العزت نے یہی رکھی ہے کہ منظخہا اناری و ادخل الجنہ جسے دو زخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں جسے پہنچا دیا گیا فقط خاض یقیناً وہی کامیاب ہوا یہ ہے اصل کامیابی اس کا نام ہے سو آج ضرورت ہے مجھے آپ کو کہ ہم یہ احساس کر لیں ہم سمجھ لیں یقین کر لیں اچھی طرح کہ ہم اس دنیا کے لوگ نہیں ہم تو جنت کے لوگ ہیں اور جب یہ احساس ہو جائے گا پھر یہ جو آج ہماری حالت ہے یہ نہیں رہے گی یہ کیفیت بالکل نہیں رہے گی صحابہ کے کو یہ احساس ہو گیا تھا اور اللہ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں بیان بھی کیا کہ وہ جنتی لوگ دنیا کے ساتھ ان کو کوئی لگاؤ رہا ہی نہیں اگر حدیث پڑے نا تو بڑی بات واضح ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور قرآن مجید تو بھرا پڑا ہے دو زخی کون ہے اللہ نے فرمایا اللہ دی جامع مالماد جس کی فکر ہی دنیا کا مال اور اس کو گن گن کے رکھنا یہ قرآن مجید ہے کیسی وضاحت کرتا ہے فرمایا وی لوم ویل وائل ہلاکت تباہی بربادی جہنم کا گڑا ویل ہے کس کے لیے لکل ہو ماضا تلو فساد مچانے والا غیبتیں کھانے والا کرنے والا چگلیاں جھوٹ بولنے والا عیب لگانے والا تانے دینے والا یہ کام کرتا ہے اور ساتھ اللہ دی جمع مال اندا مال کو جمع کر رہا ہے گن گن کے رکھ رہا ہے سمتا کیا ہے خیال کیا ہے اس کا یہ سب مالہ اخلادہ یہ سمجھے ہوئے ہے کہ یہ اور یہ اس کا مال یہ ہمیشہ ہی رہے گا اور حدیث میں کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال کون سا ہے جو آج اس وقت تیرے پاس ہے تو کھا رہا ہے تو پہن رہا جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا پہننا موجود ہے سمجھے کہ ساری دنیا اس کے پاس ہے کیوں کہ وہ جو کل کا ہے نا کل کا وہ تو تیرا ہے ہی نہیں کہ تجھے پتہ ہی نہیں مجھے کل آئے گی بھی کہ نہیں تو پتہ نہیں کل کہاں ہوگا جو کل کا ہے وہ تو دوسروں کا ہے وہ کسی کا ہے وہ تیرا نہیں تیرا وہی ہے جو نے تج کھا لیا اس لیے تجھے فکر کل کی نہیں ہونی چاہیے تجھے فکر آج کی رہنی چاہیے کہ آج تیرے پاس کھانا ہے کل تیرا پتا ہی نہیں کہاں ہوگا آج تو زمین کی پشت پر ہے کل تو زمین کے پیٹ میں ہوگا کوئی پتا چلتا ہے کسی کا اللہ نے فرمایا یہ جو مال گنتا ہے گن گن کے رکھتا ہے جمع کرنے میں لگا ہوا یہی فکر ہے ہائے ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے سمجھتا ہے کہ پتا نہیں ہمیشہ رہے گا نہیں فرمایا کل لا ہر گرد نہیں لن ہوتا نا اسے اور اس کے اسمال اسباب کو لپیٹ کے جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا وماد را کم الحتامہ تو کیا جانے تجھے کیا خبر ہے الحتامہ کیا ہے فرمائے نار اللہ منہ دا وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے اللہ کی جلائی ہوئی آگ اللہ تی تتالے او جو پہلے ہی حلے میں بندوں کے دلوں پر چڑھ جائے گی پہلا حملہ اس کا دلوں پر ہوگا ان نہ علیہ مقصد ممدادا بڑے بڑے ستون اور کمرے آگ کے دیواریں چھت بنا کے اس کے اندر ان بندوں کو بند کر دیا جائے گا سن لیا آپ نے قرآن کی زبان میں قرآن کی زبان ہے یہ دنیا کی فکر میں رہنا دنیا کے مال میں رہنا نوکری مل جائے رشتہ ہو جائے فیکٹری بن جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے بس سارا سلسلہ یہ دنیا کا بیٹا ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے بیٹے نہ بننا آخرت کے بیٹے بنو جنتی لوگ بن جاؤ جنتی لوگ دیکھو ہم نہیں بھی بنیں گے پھر بھی یہاں رہنا تو ہے نہیں اگر بنیں گے تو فائدہ کس کا ہے نہیں بنے گے تو نقصان کس کا ہے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہدایات ہیں بھلے کی اپنے فائدے کی قرآن مجید نے بڑی وضاحتیں کی ہیں اللہ کے جو جنتی لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن الملکر والحافظون لحضور اللہ ومشر المؤمنین کیسے اوصاف ہیں اب ان کا ترجمہ سنو پھر غور کرنا کہ کوئی اللہ نے ان کے اندر دنیا کی بھی بات کی ہے جنت کے لوگ کون ہیں اس سے پہلے اللہ نے پچھلی آیت میں کیا بیان کیا ہے کہ ایمان والے جنتی ہی کون ہیں ان اللہ اشتنا من انفوسا و ام والا ایمان والوں میں سے جنہوں نے اپنی جان اپنا مال اللہ کو دے دیا اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت لے لیا جان مال اللہ کو دے دیے سودا ہو گیا ان کا یہ تجارت ہے تجارت یہ ہے کاروبار اسی کو اللہ نے سورہ صف کے اندر کہا یا ائیو الذین دینا آ مانو حل ادالو کو مالا تجارا تین جی کون علیم ہے ایمان والو او ایمان کا دعوی کرنے والو ہل ادلکم کو تجارہ آؤ میرے ساتھ ایک تجارت کرو میرے خدا. ساتھ کاروبار کرو سودا کرو ایک میرے ساتھ میں تمہیں تجارت دیتا ہوں جس تجارت کا فائدہ ہی فائدہ نقصان کوئی نہیں پہلا فائدہ کیا ہوگا تم جی کو من عذاب ان علیم وہ جو دردناک قسم کا عذاب ہے نا دنیا اور آخرت کا اللہ اس سے بچا لے گا پھر کیا ہوگا یغفر کم زنوبہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا وہ یوز جنات اللہ تمہیں جنتوں میں پہنچا دے گا تجریم ان تحتے حل جن کے اندر نہریں جاری ہیں پھر تم وہاں ہمیشہ رہو گے وہ مساق نہ تو یہ جنات آدھن جاتم جو ہے ادم کے باغات اس جنت میں خاص مقامات جہاں پر اللہ سے ملاقات ہونی ہے بندوں کی جنت میں اللہ کو دیکھنا ہے وہاں اللہ بہترین رہائش مکانات محل تمہیں عطا کرے گا ذالک الوز العظیم یہ بڑی کامیابی یہ ہے تجارت تو مومن جس نے اپنا مال اپنی جان جو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے نہ مار رہنا ہے نہ جان, جان رہنی ہے جس اللہ نے دی ہے وہ لے جائے گا مال بھی رہ جائے گا جان بھی چلی جائے گی مگر جو خوشی سے اللہ سے سودا کر لے اللہ کو دے دے کہ میں تو جنت کا آدمی ہوں میں تو جنت میں پہنچنا میرا تو وہاں اصل مقام ہے یہ تو ایک اسٹیشن ہے راستے میں جو آ گیا ہے گاڑی چل رہی ہے راستے میں اسٹیشن ہے کہیں گاڑی رکتی ہے جا کے کیوں رکتی ہے کہیں زیادہ دیر ذرا لگاتی ہے کیوں لگاتی ہے کہ اب انجن بدلنا ہوگا یا پانی ڈالنا ہے نئے سرے سے یا اس طرح کا معاملہ مسافروں کو کہہ دیا جاتا ہے مسافروں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو تھوڑی دیر ہے ادھر ادھر نہیں جانا نیچے نہیں اترنا بڑے بچوں کو مسافر بھی سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہاں کہیں اس اسٹیشن پر اتر کے لمبا نہ نکل جانا کہیں یہ اسٹیشن ہے دنیا کا راستے میں چلتے چلتے ہمارے آ گیا اللہ نے بار بار ہدایت کر دی جس نے یہ گاڑی چلائی اس نے بار بار ہدایت کر دی اور لوگوں دنیا کے لوگوں اس دنیا کے اندر یہ اسٹیشن اس میں کہیں لمبے نہ نکل جانا دور نہ چلے جانا تیاری رکھو اللہ اکبر یہ اسٹیشن ہے چلتے چلتے راستے میں آ گیا تو جو یہ سمجھے کہ میں تو جنت میں پہنچنا ہے وہاں جانا ہے اللہ کہتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں یو لو فی سبیل اللہ وہ تو اللہ کی راہ میں پھر قتال کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں راہ جہاد میں لگاتے ہیں وہاں شہادتیں پاتے ہیں کافروں کو اڑاتے ہیں اور اس کے بدلے میں جنتیں لے رہے ہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام کیا ہے یہ سنتے چلے جاؤ اور پھر جائزہ لیتے چلے جاؤ نظر مارتے چلے جاؤ کہ آج یہ کام واقعی کن لوگوں کے ہے فرمایا دن رات ہر وقت اپنے پچھلے کی توبہ کرنے والے ہیں اتائبون العابدون عبادتیں کرنے والے الحامدون اللہ کی تعریفیں کرنے والے سیاحت کرنے والے یعنی جہاد کرنے والے حدیث میں ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاحت و امتی میری امت کی سیاحت, سیاحت سیر کیا ہے فرمایا الجہاد جہاد کرنے والے لوگ یا روزہ رکھنا بھی مانا کیا گیا ہے روزہ رکھنے والے جہاد کرنے والے اللہ کے اون رکو کرنے والے سجدے کرنے والے اللہ بالمعروف نیکیوں کا حکم دینے والے مل کر برائیوں سے روکنے والے آخر میں فرمایا والحافظون فی دون الدول اللہ کی حدوں کی نگرانی کرنے والے یعنی اللہ کی حدوں کی پاسداری کرنے والے جو اللہ رب العزت نے حکم احکام دے دیے ہیں اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے والے معنی کیا کہ صرف دوسروں کو نہیں کہتے آپ خود بھی پابندی سے عمل کر رہے اللہ نے فرمایا المؤمنین ایسے ایمان والوں کو جنت کی بہاروں کی خوشخبری سنا دو یہ ہیں جنتی لوگ یہ جنتی لوگ ہیں کون اس معاشرے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں میرے بھائی وہ وہی لوگ نظر آ رہے ہیں یہ سب چیزیں ان کے اندر الحمدللہ جو جہاد کر رہے ہیں جو جہاد کر رہے ہیں قتال کر رہے ہیں اس میں مصروف ہیں بڑا روتے گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے تو یوں جنتی لوگوں کا تذکرہ کہ جنت کے لوگ کون ہیں جنت کے لوگ دنیا میں دل نہیں لگاتے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کی فرمایا بائی بادر بندے تو سارے اللہ کے ہیں کافر بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں لیکن فرمایا بائی اباد اللہ رحمان کے پسندیدہ بندے جن سے اللہ راضی ہے وعباد الرحمن اللہ رحمان کے پسندیدہ بندے کون سے ہیں وہادر رحمان الین یمسونا ویزا خا تب الجاہل کالو سلام جن کی چال بھی بہت اعلی جن کی گفتار بھی بہت اعلی جو آج سے چلتے ہیں آج سے اکرتے نہیں چال سے معلوم ہوتا ہے یہ کون سے لوگ ہیں پھر گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی کون سے لوگ ہیں پتا نہیں چلتا اصلاح کر لو میرے بھائیوں اپنی ہمیں یہی دھوکے میں رکھا ہوا نا اسی بات نے او جی تمہیں کیا پتا ہے فلانا آدمی اندر سے کتنا مومن ہے اندر کو میں نے آپ میں کیا کرنا ہے اندر کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے اللہ تو یہ ظاہری چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے میرے بھائیو صاحب فراست لوگ جن کو اللہ نے سمجھ دی ہوتی ہے وہ تو کسی بندے کے چلنے سے ہی اندازہ کر لیا کرتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے اللہ نے پہلے چال رکھی ہے چال کہ چال سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے رحمان کا یا شیطان کا بندہ ہے اندازہ نہیں ہو جاتا گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے چال چلنے سے اندازہ ہو جاتا ہے دونوں چیزیں اللہ نے پہلے بیان کر دی پر میں چال بہت عمدہ پر, پر سکون تکبر نہیں اکڑ نہیں کوئی شیخی نہیں کوئی معاملہ عاجزی انکساری چال میں پتا چلتا ہے کہ واقعی اللہ کا بندہ ہے اور خات ہوں جب ان سے کوئی جاہل گفتگو کرتے ہیں وہ جاہل تو اپنی جہالت میں ان سے آگے بولتے ہیں لیکن کالو سلام یہ ان سے سلامتی ہی کی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی سلامتی کی باتیں ایک یہ بات یا کوئی جب جاہل بہت زیادہ جہالت پہ اتر آئے تو پھر یہ جہالت پہ نہیں اترتے بلکہ قالو سلاما اسے سلام کہہ کے آگے نکل جاتے اچھا بھائی تو بولتا بکتا رہ میں تو تیرے سار یوں نہیں بول سکتا جیسے تو بول رہا قالو سلامہ یہ سلام دعا کا نہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں محبت کا سلام پیار کا سلام دعا کا سلام نہیں یہ سلام ہے نفرت کا جیسے کسی سے نفرت ہونا کوئی بات کرے اچھا بھائی سلام ہے تجھے جا چھوڑ میری جان میں جہاز پہ نہیں اترتے جو اللہ رحمان کے بندے ہیں. اور اللہ رحمان کے بندے ہیں جن کی راتوں کا اکثر حصہ اللہ کے سامنے قیام سجدے رکو میں جھکتے ہوئے گزرتا ہے سجدیاما رات کا کافی حصہ اللہ کے سامنے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انمتا یقینا جو متقی پرہیزگار ہیں ان المتا جنتی لوگ کون سے ہیں وہ بہاریں کن کو نصیب ہوں گی اللہ اکبر اللہ نے فرمایا کانو کلیلم جا بل اسہاری ہوتا ہو فیر کھایا پیا سو رہے حیوانوں کی طرح کوئی فکر ہی نہیں ہے آتا نہیں صبح کو نماز کو دن بھر کی نمازیں پڑھتا ہے صبح کو کیوں نہیں آتا جی جاگ ہی نہیں آتی یہ جنتی لوگوں کا کام نہیں جنتی لوگ بڑی فکر میں اللہ اکبر آتے ہیں کئی نوجوان پچھلے سے پچھلے جمعے بھی سب بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن صبح نماز ہی نہیں پڑی جاتی جماعت کے ساتھ کیا کروں میں نے کہا احتمام کیا کرتا ہے کوئی احتمام بھی کرتا ہے جی کیا اہتمام میں نے کہا کوئی آس پاس ادھر ادھر کوئی بزرگ صبح کو اٹھنے والے ہو ان سے کسی سے کہا ہو بھی مجھے بھی اٹھا دینا نہیں یہ بھی کوئی نہیں چل یار کوئی ٹائم پیس رکھ لے الارم والا یہ اذان والی گھڑیاں وہ رکھ لے یہ بھی یہ بھی کوئی نہیں پھر جاگ کیسے آ جائے دیر سے سونا گپیں لگا کے سونا فکر ہی کوئی نہیں صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی کیسے کھل جائے فکر نہیں ہے ہاں اسی کو اگر یہ فکر ہو کہ صبح صبح فلا جگہ پہ پہنچنا ہے نہ پہنچا تو یہ نقصان ہوگا تو رات کو کئی دفعہ اس کی آنکھ کھلے گی نہیں یہ معاملہ سفری کرنا ہو سفری کوئی کرنا ہو صبح صبح تین بجے چار بجے بھائی گاڑی کا ٹائم ہے آتی ہے رات کو نیند کیوں نہیں آتی کہ فکر ہے اور نماز کے لیے آنکھ ہی نہیں کھلتی کیوں نہیں کھلتی کہ فکر نہیں اصل بات فکر سے بنتی ہے اللہ کہتے ہیں کانو کلی لمن اللہ مایا جا جو ان متقی لوگ ہیں نا جنت میں جانے والے جو دنیا کے اندر رہ کر جنتی ہی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کانو کلیلم وہ تو رات کا بہت ہی کم حصہ سوتے ہیں وہ تو کئی کئی بار کروٹیں بدلتے ہیں وہ بل اور خصوصاً وہ بل اسہارے صبح شہری کے وقت اٹھ کے اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یہ ہے جنتی لوگ وہ بال اسہارے ہم صبح صبح اٹھ کے روزی کی فکر نہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا یہ سورہ زاریات کی آیتیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ نے فرمایا وافِ سماگا ماتو آدوم تمہارا رزق تو سارے کا سارا اس کا تو فیصلہ بھی آسمان میں ہو رہا ہے اس کے پاس ہے فیصلہ ادھر ادھر نگاہ نہ کرنا اب حدیث سن لو جس کی طرح پہلے اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ آپس میں بات ہو گئی جنت اور دوزخ کی اللہ اکبر جنت اور دوزخ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث تکرار ہو گئی بحث ہوگی بحث جیسے کہ کہا جب بحث ہو گئی آپس میں بحث میں جہنم دوزخ کیا کہہ رہی ہے کہتی ہے دیکھ جنت او سر تو بل و بل دیکھ میرے اندر کون سے لوگ آئیں گے وہ جو دنیا میں بڑے بڑے مالدار دولت مند جابر قسم کے طاقتوں والے بادشاہ وہ لوگ میرے اندر آئیں گے ہے کہ نا میرا مقام دیکھ میرے اندر کیسے لوگ آئیں گے اب جنت بولتی ہے جنت کہتی ہے مالی میں کیا بات کروں کہ میرے اندر تو آئیں گے زوافا الناس و ساکہ تو وہ تو دیکھو میرے بھائیوں جنتی لوگ کون سے ہیں زعفاء الناس لوگوں میں سے کمزور لوگ مال کے لحاظ سے بھی جان کے لحاظ سے بھی عزت کے لحاظ سے بھی مقام کے لحاظ سے بھی زعفاء الناس اناس تو گرے پڑے لوگ گرے پڑے جن کو دنیا جانتی ہی کچھ نہیں جن کا کوئی مقام ہی نہیں جن کو کہتے ہیں ان کو کیا پتا میں پھر راتوں ترجمہ اس کا کیا گیا اے لا تجربہ فی دنیا ولا اہتمام جن کو نہ دنیا بنانے میں کوئی تجربہ ہے نہ کوئی اس کا وہ اہتمام کرتے ہیں اور دنیا والے معاشرے میں ان کو گرے پڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی مقام ہے ان کی بھی کوئی عزت ہے یہ جنتی لوگ ہیں جنتی لوگ معاشرے کے گرے پڑے لوگ اب یہ بات دیکھو نا اس سے کیا ظاہر ہوا کہ یوں کہہ کے کہ, کہ میرے اندر دنیا دار بڑے بڑے لوگ بادشاہ یوں تھوڑا سا جنت کو مروب تو کر لیا نا دوزخ نے کہتی مالی میں کیا بات کروں اب اللہ رب العزت نے چپ کرایا دونوں کو جنت دوزخ کو اللہ نے چپ کرایا اللہ نے فرمایا جنت تو بھی خاموش ہو دوزخ تو بھی چپ ہو اللہ اکبر جنت کو کیا کہا جنت کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو, تو میری رحمت کی جگہ ہے میں تیرے اندر جن اپنے بندوں کو چاہوں گا لے کے آؤں گا تو ان کو گرے پڑے سمجھتی ہے تو نہیں جانتی کہ میرے ہاں ان کا کیا مقام ہے تو ایک خاص میری رحمت کی جگہ ہے اور تیری جو تو رحمت کی جگہ ہے تیرے اندر میں نے اپنے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کو لے کے آنا ہے اور دو بھی چپ ہو جا تو, تو میرے عذاب کی جگہ ہے تیرے اندر میں جن کو چاہوں گا بندوں کو لے کے آؤں گا یہ میری مرضی ہے اللہ دیکھو نا یہ اس طرح کے لوگ جو دیندار ہیں وہ دنیا داروں کو دے کر مروب تو ہو جاتے ہیں نا اور دنیا دار بھی مروب کر لیتے ہیں ایک دفعہ تو شیطان بھی ذہن میں یار کیسے وہ لوگ بے دین ہیں لیکن ठाठ کر رہے ہیں موجے ہو رہی ہیں اب ایک جنتی کو تسلی کم ہوتی ہے جب قران کی طرف نظر ہو کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے او تو نے جنت میں آنا ہے لا تمک دنعے نیکا الا ما متانا بہی ازواج منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فی تو اپنی نگاہیں ان کی طرف نہ اٹھا دیکھ ہی نہ ان کی طرف جن کو میں نے آزمانے کے لیے پرکھنے کے لیے دنیا دے رکھی ہے دنیا کی باٹھ دنیا کا لا رونقیں تو ان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی تیرا کام نہیں ہے ان کی طرف نگاہ اٹھانا تیکھ وہ رزق ربے کا خی رو اب تیرے رب کی جو دین ہے نا عطا تجھے وہی بہت بہتر ہے تو اسی پہ کناج کر اسی پہ رادی ہو جا اسی پہ سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا اللہ اکبر وہ تھے جنتی سب سے بڑے جنتی دیکھا کہ کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اپنا کرتا ہی اتارا ہوا چٹائی نیچے ہے اور اس کرتے کو تکیے جگہ رکھا ہوا اور لیٹے ہوئے ہیں حضرت عمر حیران پریشان میں عمر کیا بات ہے کیوں پریشان نظر آ کیا دیکھ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ دو جہاں کے سردار رحمت اللہ عالمین اللہ کے اتنے لاڈلے آپ کا حال یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا حال ہے آپ کا وہ جو کیسرو کس را دنیا دار وہ کافر اللہ کے منکر وہ کس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہوئے عمر تو ان کو دیکھ کر مروب ہوا ہے اس کو ذرا سمجھا تو دوں اللہ اکبر وہ عمر تھے نا پھر سمجھ بھی گئے لیکن ہماری سمجھ میں یہ باتیں آتی نہیں اور جی یہ مولویوں والی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا یہ معاملہ ہے لیکن آخر آخر دنیا میں بھی تو کچھ ہونا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ خو گیا خیال تو کر خیال کہ ہم نے یہاں دنیا میں نہیں رہنا ہم دنیا کے لوگ ہی نہیں ہیں ہم دنیا کے لوگ نہیں ہم تو جنت کے لوگ ہیں اور جنت آخرت میں جو بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری وہ صرف ہمارے لیے ہیں جن کا تو نام لے رہا ہے ان کے لیے تو دوزک کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں عمر تو خوش نہیں اس بات پہ کہ آخرت میں جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری ہمارے لیے ان کافروں کے لیے جن کا تو نام لے رہا ہے دنیا داروں کا ان کے لیے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ان کے لیے اور رہا دنیا کا معاملہ ان کے لیے جو کچھ ہے دنیا میں اور یہ جو اللہ کا شکر ہے جو اللہ جتنا اپنی مرضی سے ہمیں دیتا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے دنیا بھی مل رہی ہے عمر کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی اس پر تو میں راضی ہوں کہ اگر آخرت ہمارے لیے اسی لیے اللہ رب العزت نے پرانے مجید میں نقشے پیش کیے فرمایا من کانا جلنا مدمو مم مدحورا دو ہی طرح کے لوگ ہیں ایک دنیا بنانے والے ایک آخرت بنانے والے فرمایا دنیا بنانے والے جو دنیا بنانے والے ہیں ہم دنیا کے اندر جتنا چاہتے ہیں ان کے ارادے کے مطابق دے دیتے ہیں اپنی مرضی سے لیکن آخر کار ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے جہاں ذلیل ہو کر پڑے رہیں گے اس کے مقابلے میں بمن آخرا جن کا ارادہ آخرت کا ہو جنت کا ہو پھر خالی ارادہ ہی نہیں جذبہ ہی نہیں کہ ہاں جی ہاں ہم چاہتے ہیں جنت مل جائے لیکن فرمایا وسا لہ آخرت کا ارادہ بھی ہو اور آخرت کے لیے خوب محنت بھی ہو وسا لہ اس کے لیے محنت بھی ہو جنت کی لوگوں کا اللہ نے سورہ غاشیہ میں بھی ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا وجوہ بہت سارے چہرے اس وقت اس دن ترو تازہ ہوں گے خوشباش ہوں گے ان کے چہروں پہ مسرت ہوگی خوشی ہوگی کیوں لسا یہ محنت کو بڑا دخل ہے لسائی ہاں رازیا جو انہوں نے سائی محنت کی ہے نا دنیا کے اندر جو محنت کی ہے رازیا اس پر خوش ہوں گے اس کا جب پھل ملے گا نا نتیجہ اللہ اس کے نتیجے میں جو جنتیں دے گا اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہو یہ محنت کا صبر ہے اللہ نے فرما الاخرہ جس کا ارادہ آخرت کا ہوا پھر خالی ارادہ ہی نہیں وسا لہ آسا باہ مؤمن ایمان عقیدے میں پختہ ہو کر جنت کے لیے آخرت کے لیے محنتیں بھی کرے فرمایا پا کا کانا سا مشکورا ان لوگوں کی محنت کی وہاں قدر کی جائے گی یہ محنت کی قدر ہوگی وہاں اگرچہ اللہ نے کرنا سارا اپنی رحمت سے ہے لیکن رحمت اللہ کی کن پر ہوگی جنہوں نے دنیا میں محنت کی ہوگی اللہ انسان اللہ ماسا جو کچھ ہوگا ملے گا انسان کو اپنی محنت پر ملے گا یہ تو ہم ہیں جو شیطان نے دھوکے میں رکھا کہ جس نے دنیا میں کچھ نہیں کیا نماز نہیں پڑھی عقیدے کی فکر نہیں عمل کی کوئی معاملہ نہیں ہم پیچھے سے رہنے والے اس کے لیے دیکھے پکا رہے ہیں. کیا ملے گا اس کو اللہ اللہ سلیل انسان علام اس نے تو نماز بھی نہیں پڑھی اس نے تو شرک چھوڑا ہی نہیں وہ بدا تو رسموں سے بعض ہی نہیں آیا تو اس کی طرف سے مسجد بنا رہا ہے اس نے تو کبھی کبھی نماز نہیں پڑھی تو مسجد بنا ہے اس کی طرف سے تو مسجد میں پنکھے لگوا رہا ہے اس کی طرف سے تو مدرسے بنا رہا ہے تو فلاں کر رہا ہے کس کی طرف سے جس نے خود کبھی نماز نہیں پڑھی وہ تو مر گیا کفر کی حالت میں تو اس کے پیچھے سے صدقہ کر رہا ہے کیا فائدہ اللہ سل انسان علامہ قرآن ہے یہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود اپنی سائی اپنی محنت کی ہوگی اسی لیے تو ہم کہا کرتے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی تو پیچھے سے اس کی نماز پڑھ رہا ہے جس نے خود نماز نہیں پڑھی مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی فائدہ یا اس کو فائدہ پچھلے جو میں بھی عرض کیا تھا اللہ جس پر اللہ کو غصہ تھا وہ نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا تھا نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا تھا مر گیا نبی نے اپنا کرتا بھی پہنا دیا مر گیا نبی نے اپنا تھوک مبارک اپنے منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیا نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کے قبر میں اتار دیا لیکن اللہ نے فرمایا نبی جو مرضی کر لے میں نے اس کو بخشنا نہیں بخشا اللہ نے بخشا ہی نہیں کیونکہ اس کی اپنی ہی محنت نہیں تھی دیکھو جس کی اپنی محنت نہیں نبی اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے بخشنا ہی نہیں تو کر جو کرتا ہے نبی سے بڑھ کر تو نہیں نا میں آپ آج جو تصور ہمیں دیا گیا کیا کہتا ہے وہ کہ بھلا جس کے منہ میں نبی اپنا تھوک ڈال دے اس کی بخش نہ ہو یہی تصور کہہ رہا ہے نا کہ نبی جس کو مرے کے بعد اپنا کرتا پہنا دے اس کو اس کی بخش نہ ہو لیکن اللہ نے یہ قرآن میں مسئلہ حل کر دیا سمجھانے کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک دن درس میں بھی بات آئی میرے بھائیوں شاید آپ کو بھی بتائی ہو کہ اللہ جنازہ پڑھانے سے اور منہ میں تھوک ڈالنے سے کرتا اس کے پہنانے سے قبر میں اتارنے سے پہلے بھی اللہ نبی کو روک سکتا تھا کہ نبی نہ جنازہ نہ پڑھا میں نے اس کو نہیں بخشنا روک سکتا تھا نا اللہ لیکن اللہ نے سارا کچھ کروا کے جنازہ پڑوا کے کرتا پہنوا کے تھوک منہ میں ڈلوا کے قبر میں لہد میں اتروا کے بخشش کی دعائیں کروا کے پھر اللہ نے کہا نبی جو مرضی کر دیا جو مرضی کر لے میں نے اس کو بخشنا نہیں یہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے آج دنیا ہمارے ساتھی بھی اللہ اکبر ایک نمازی بھی مر جاتا ہے نا ہمارا مواحد ساتھی فوت ہو جاتا ہے دیکھو اللہ کی شان ہمارا ساتھی مواحد مر جاتا ہے نمازی فوت ہوتا ہے ہمارے یہ نمازی مشرقوں کے انتظار میں رہتے ہیں مشرقوں پلیدوں بے, بے ایمانوں کے انتظار میں رہ ٹھہرو جی ابھی ادھر سے لوگوں نے آنا ہے ٹھہرو جی ابھی نہ جنازہ کرا ادھر سے لوگوں نے آنا ہے اب وہ بے نماز بے دین داڑی منڈے پرلے درجے کے مشرک پتا تھی ان کے انتظار میں وہ آگی آ بھی گئے تیرے جنازے میں کیا فائدہ ہوگا تو خام خاں ہو رہا ہے جنازے کو رکھ کر انتظار کروا کروا کے میرے بھائیوں اللہ کہتے لسا آگے ہاں اپنی محنت خود محنت کرو جنت کے لیے جنتی لوگ بن جاؤ یہ احساس کر لو کہ ہم دنیا کے لوگ نہیں ہم تو جنت کے لوگ ہیں اور جنت کے لوگ کیا ہو کون ہوتے جو معاشرے کے بالکل گرے پڑے لوگ ہو کوئی عزت نہ ہو رہی ہو حدیث میں آیا رسول اللہ وسلم نے فرمایا لوگ پوچھیں ہی نہ مشورہ دے کوئی مشورہ لینے کو تیار ہی نہ ہو یعنی مشورہ بھی دے آکے کے کوئی یار تجھے کیا پتہ چل چھوڑ مشورہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں کوئی پوچھتا نہیں کسی معاملے میں سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا پتا یہ داڑھی میجر ہے اس کو کیا پتا یہ تو صرف مولوی ہے بس مسجد کا امام ہے اس کو دنیا کے معاملات کا کیا پتا چھوڑو یار ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا آؤ ہم اپنا پروگرام مشورہ کرتے ہیں محاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں لیکن فرما اللہ اللہ کے ہاں اس کا مقام اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے ساتا تو ہوم گرنا تو ہوم پڑے معاشرے کے لوگ جو آیتیں پڑی تھیں آپ کے سامنے شروع میں اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ کہا کیا کرتے ہیں یہ لوگ سب سے بڑا کام جنتی لوگوں کا اور جنتی لوگ ہیں کون لاکن الرسول سب سے پہلے نمبر پر رسول ہے رسول اور ساول دینا آ مانو اس کے ساتھ ایمان لانے والے یعنی رسول پر ایمان رکھنے والے پھر قیامت تک ایمان والے کیا کام ہے ان کا بی اموالہم و سے ہم یہ تو اپنے جان مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں جہاد کرنے والے جہاد سے محبت جہاد سے پیار پر جب ان کا یہ کام ہے کا الاحمل خیرات خیرات ساری بھلائیاں فائدے اچھائیاں بہترین ان کا نتیجہ وہ سارا انہی کے لیے ہے وہ لائے دوزخ سے بچنے والے جنت میں پہنچنے والے یہ لوگ ہیں آد اللہ الحم جنات ان کے لیے اللہ نے پہلے سے جنتیں تیار کر رکھی تجریم ان تحت حل جہاں نہریں بہہ رہی ہیں خالدین افیحہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں تم دنیا کے بیٹے نہ بننا تم آخرت کے بیٹے بنو تم جنتی لوگ بن جاؤ یہ احساس کر لو دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم تو جنت کے لوگ ہیں جو جنت کے لوگ ہوں وہ کبھی شرک نہیں کیا کرتے جو جنت کے لوگ ہوں وہ دنیا میں رہ کر کبھی بھی داتے رسومات نہیں کیا کرتے اللہ اکبر آج ہمارے ہاں اچھے بھلے نمازی حاجی پہلی نماز سفوں کے نمازی ہندوانا رسموں سے وہ بھی باز نہیں آ رہے شادی بیا غمی فوتگی سب رسمیں چل رہی ہیں پوری برہمنیت ہمارے اندر پوری وہ ہندوؤں کا اثر ہمارے اوپر پورا جتنا بھی سلسلہ سارا ان کا بگاڑ ہمارے معاشرے میں ان کا بگاڑ اللہ کی پناہ اللہ ہمیں صحیح سمت نصیب فرما دے یہ بات ایمان سے بنتی ہے جب ایمان عقیدہ اسلام صحیح ہو تو یہ ساری پرکھ آدمی خود کرتا چلا جاتا ہے اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے حج بدل کے بارے میں احکامات کیا ہیں حج بدل کے وہی احکامات ہیں جو عام حج کے ہیں اتنا یہ ہے کہ حج بدل یعنی کسی کو جو حج کروایا جائے کسی کی طرف سے صرف اتنا یہ ہے کہ جس کو کروایا جائے اس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو اس کو کسی کی طرف سے حج کروایا جا سکتا ہے اس کا اس کو حج بدل کہتے ہیں اور حج بدل کے وہی احکامات ہیں جو حج کے ہیں بس صرف اتنا ہے کہ اس نے اپنے پہلے حج کیا ہوا ہو اس لیے کوئی کوئی بھی کروا سکتا ہے کسی کا کوئی عزیز کوئی دوست اپنی طرف سے پیسہ خرچ کر کے کروا سکتا ہے حج بدل کی اجازت ہے جب کوئی انسان مر جائے تو اس کو غسل دینا ثواب ہے کہ نہیں بہت ثواب ہے حدیث میں اس کی ترغیب بھی آئی ہے حدیث میں اس کی ترغیب بھی آئی ہے مگر یہ جو ہے نا اگر سال تلاش کرتے پھرنا کوئی نہلانے والا تلاش کرو مر گیا میرا کوئی اپنا میں اب تلاش کرتا پھر رہا ہوں کہ کوئی نہلانے والا غسل دینے والا آجائے جائے اللہ نہیں نہلانا کئی ایک تو تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کئی ایک تصور بھی یہ دیا گیا ہے کہ نہ میت کو نہلانا نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بس وہی نہلانے والا جو پیشہ ہے وہی نہلائے آ کے اللہ اکبر یہ میرے بھائیو غلط تصور ہے غلط تصور ہے بالکل جس کا مر جائے اپنے گھر والے افراد حتہ کہ پچھلے جو میں شاید بات آ گئی کہ میاں مر جائے بیوی گسل دے اور اگر بیوی مر جائے تو میاں خامد اس کا غسل دے یہ تصور ہندوانہ تصور ہے کہ نا جی اب تو چار پائی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا دیکھو رشتہ اللہ نے کیسا بنایا میاں بیوی کا خامد اور بیوی کا کتنا گہرا رشتہ کہ لباس کہا اللہ نے لباس ہے ہاں یہ لباس ہے ایک دوسرے کا لباس لیکن کہا جی کہ اب تو چار پائی کو ہاتھ غسل دینا تو بڑی دور کی بات رہ گی چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا بس جی چار بھائی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا اب کٹ گیا اس کا تعلق سب ہندوانا بات ہے برہمنیت ہمارے اندر یہ آئی ہوئی ہے رسول اللہ وسلم فرماتے آئشہ تو فوت ہو گئی میں تجھے خود اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا حضرت فاطمہ فوت ہو گئی سیدنا علی نے خود غسل دیا اللہ اکبر کیسی بات ہے میرے بھائیوں اب ذرا غور تو کریں کہ ایک خامد فوت ہو گیا مطلب ایک آدمی فوت ہو گیا اب اس کی ایک بیوی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا ہے بیٹا ہے اور بیوی ہے اب بیٹا گسل دے یا بیوی کس میں زیادہ شرم کی بات ہے اللہ اکبر ہے کوئی معاملہ ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا بیوی اور خامد جن کا کوئی پردہ ہی نہیں ان سے اتنی نفرت اتنا دور لہذا غسل دینا کوشش کیا کریں کہ آپ باپ فوت ہو گیا بیٹا خامد ہے اس کی بیوی ہے بیوی غسل دے فلاح بیوی فوت ہو گئی خامد گسل دے آپ خود احساس کے ساتھ کام کریں احساس کے ساتھ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ آیا غسل دینے والے کو نہانا ضروری ہے نہیں اس کو نہانا ضروری نہیں نہانا ضروری نہیں البتہ نہا لے گا تو کوئی بات نہیں کہ چلو اپنی بھی صفائی ہو جائے لیکن یہ ہے کہ گسل کہ دیا ہے جی دی میت کو بے شک آدمی اچھا بلا ہے پاک صاف ہے اب ایسی سردی میں پھر مرنے کی بات ہی ہے نا اس لیے ضروری نہیں ہے جو گسل دے میت کو اس کا بعد میں خود آپ آپ نہانا غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے یہ شادی بیاہ کی رسموں کے بارے میں پوچھا ہوا کسی نے کوئی بچی یا کہتی اسکول میں بچیوں کے ساتھ بڑی بحث ہوتی ہے وہ کہتی ہیں یہ مہندی کی اور یہ دودھ پلائی یہ سلسلے سارے جو شادیوں میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیوں یعنی نجائز ہے کیوں ناجائز ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ساری رسمیں ہندوانہ ماننا ہے اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر آیا دلہا بٹھا دیا چار پائی پہ اب کیا کہ جو دلہن اس کی بہنیں اس کی سہیلیاں آ رہی ہیں کیا دودھ کا گلاس لے کر کس کو پلانا ہے وہ جو دلہا بیٹھا ہے سد کے چار پائی پہ یہ سب ہندوانا تصور ہے یہ بےغیرتی کا تصور ہے میرے بھائیوں اخبار میں آیا اخبار میں دو تین قتل ہو گئے اسی پر دو تین ایک جگہ پہ یہ دودھ پلائی میں دلہن کی بہن جو ہے نا وہ دودھ لے کے آئی بے پردہ جوان تھی وہ دودھ لے کے آئی دلہا کی نظر اس پر پڑ گئی وہ جب دودھ لے کے آئی اس نے دودھ پکڑنے کی بجائے اس کو پکڑ لیا دودھ کے بجائے پکڑنے کی بجائے اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ وہ اس کے لڑکی جو لے کے اس کے بھائی نے دیکھا یعنی سالے نے اس کے جو ہونے والا اس کے سالے نے دیکھا اس کے نکالا پستور اس کو پیر کر دیا اور ڈھیر کر دیا دلہے کو وہی دلہے کے بھائی آیا ہوا تھا ساتھ اس نے دیکھا کہ میرا بھائی مار دیا اس نے اس کو مار دیا نتیجہ ہونا ایسا ہی چاہیے کیوں کہ یہ اللہ کی نافرمانی بغاوت ہے اللہ کی اس لیے سب ہندوانہ رسم اسلام کے اندر ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے شادی بیا غمی کے موقع پہ سنت طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کر گیا آپ اور آپ کے صحابہ میں یہ چیزیں قطعا نہیں ملتی یہ سب ہم چونکہ پرانے ہمارے ہندوؤں کے ساتھ رہے وہاں ان کی رسم رواج سارے ہمارے اندر آئے ہوئے جانے کا نام ہی نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے میرے بھائیوں آخر میں جہاد کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پانچ فروری کا دن آ رہا ہے اور لوگ اس کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر مناتے ہیں تو اس موقع پر مجاہدین نے بھی پروگرام بنایا ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اصل یہ جو ہے نا احتجاج کرنا جلوس نکالنا ہڑتالیں کر لینا ہاں اور یہ نعرے لگا لینا یہ اس میں یکجہتی نہیں ہے اصل میں جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ یکجہتی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے اور جہاد کر کے مظلوموں کو ظالموں کو ظلم سے چھڑایا جائے اور اللہ کے دین کے غلبے کا کام جو ہے نا وہ کیا جائے یہ جہاد ہے اور اس میں جہاں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں نا وہاں خاص کر آج کل ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے جو بڑا فائدہ ہے میرے بھائیوں کے اس وقت آل میں کفر جو ہے پورے کا پورا تلا ہوا ہے اور مشورے ہو رہے ہیں بیٹھ کے میٹنگیں ہو رہی ہیں بڑی دیر سے کہ کون سا موقع ہمارے ہاتھ آئے کہ ہم ان لشکر طیبہ کے مجاہدین کو دہشت گرد قرار دلوا کر ان پر پابندیاں لگوائیں کہ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں سب جوڑے بیٹھے ہوئے کافر اس وقت تو اس موقع پر ایسے پروگرام کرنا اور پوری قوم کا یوں ساتھ مل جانا کیونکہ یہ کافر لوگ آج کل کے رہنے والے ہے تو جمہوری ہے نا جمہوری لوگ ہیں باقی تو ذہن کے اندر سامنے کوئی نہیں تو یہ جب اس طرح سے معاملہ ہوگا نا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان لشکر طیبہ کے مجاہدین کے پروگراموں میں الم جہاد اور جہاد کی آواز بلند کر رہے ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ چلو دہشت گرد دو چار دس بیس سو دو سو ہو سکتے ہیں مگر کیا یہ ساری قوم لاکھوں کی تعداد میں یہ سارے ہی دہشت گرد ہو گئے لہذا یہ بتلانا کہ جہاد دہشت گردی نہیں جہاد اصل میں پوری اللہ کی زمین پر سکون اور جو ہے نا وہ آرام ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کا ایک بہترین انداز ہے اس لیے میرے بھائیوں مار روڑتے یہ پروگرام انشاءاللہ ہوگا زہر کے بعد یعنی ایک بجے سے اور یہ دو تین گھنٹے آپ کے درکار ہوں گے آپ اگر جہاد سے مجاہدین سے محبت کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ آپ بھائی اس دن وقت نکالیں یہاں انشاءاللہ ظہر کی نماز پر جو پونے ایک بجے جماعت ہوتی ہے وہاں انشاءاللہ یہاں سواریوں کا لے کے جانے کا اور واپس چلنے کا اہتمام ہوگا آپ سے یہ دو تین گھنٹے وقت کی قربانی ہے بس اس کی اپیل ہے مجھے امید ہے کہ آپ سب احباب انشاءاللہ اس موقع پر جہاد اور مجاہدین کو یاد رکھیں گے اور اپنی اس چھٹی کے وقت میں کچھ وقت کی قربانی کر کے اللہ کی راہ میں مجاہدین کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ اس کو سامنے رکھیں دارالخدا بہترین ریکارڈنگ معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز دار الحدا